اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سرہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس طور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے اللعلان اس میں نہیں ڈنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جس سے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی تو یہ غلط ہے انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی حضرت علی ہیں جو چچا جات بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ العوتوں وہ آئے اس صورت میں آ رہی ہے وما خلق میں حق اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپز فل کریشن ہے یہ پرپز لیس نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلندرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتالوجی میں ہے رام کی لیلا ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کو کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی ہے اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹخ دیا, دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہے کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخ سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی کو اٹھا کر راجا بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلہ ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے بنا با خلک تہذا با قلا سبح ن فقیر آدابار تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور ارفا پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تون نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے نہیں وما غلقات اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے بائی ویری نیچر اس ویری نیچر ہی گڈ دس از ایون یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایون ہے, ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو وہ یہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلا انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے وما خلق میں قیامت آ کر رہے گی فس فاحی سفل جمیل تو اے نبی آپ آب ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجیے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ آب ذرا تحمل کیجیے صبر سے کام لیجیے فس فحی سفل جمیل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجیے سن لیجیے سنا انسنا کر لیجیے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بر بربنائے بشری بشریک سزا ملنی چاہیے یہ بد مجھے کیا کہہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے ظاہر کہہ گیا یا مسور کہہ گیا نہیں فس فہ سفر ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے ان رمبوں کا حل خلاک و لانی یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلّا ہے اور ظاہر بادہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اللہ عالم المن خلق وہ ہوا الخبیر کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شہ کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا جانتا ہے اللہ عالم المن خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ ہوا خلاک العلیم وہ تو خلاک العلیم ہے ولقد آتے کا سب من المسانی دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دہرا دہرا دو کر دورا دہرا دو کر یہ جو ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ملب یکرا بفاتحت کتاب لاسلاۃ ال ملب یکرا بفاتحہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہے نماز کا جزب نازی نہیں ہے بلکہ قسمۃ صلاطۂ بینی و بین ابدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث سے تو وہ تو اثر السلہت ہے ہی سورہ فاتحہ بل العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام الق بھی ہے ولاقات نہ کا نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گنایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا ابو جہل مالدار ہے ورید مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے یہ محمد تو یقین تھے کوئی بال بولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو بیوی بی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے میارات تھے جو ان کے اندازے تھے لے کے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب علی کے اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولق عاطینہ کا سبام من المسانی بالقرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کو کوئی اور اس کے مثل اور نہ تورات میں نہ انجیل میں یہ سرح فاتح ولاقاطینہ کا صبر قرآن العظیم لہ تم کا محمد تو نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ان اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائیدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں اس کی جائیداد تائش میں بھی ہے مکے میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرے ایک کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا اور کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ لاتم کیم ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے آپ کی نگاہ ادھر نہ اٹھے ولا تَحْزَنْ علیہ <عَلَيْهِم> اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستق کھولے آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا قربا ہے قبیلہ ہے ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ آپ غم نہ کیجئے آپ وقف جناح کل اور آپ اپنے کندھوں اور بازو کو ذرا جھکا کر رکھی اہل ایمان کے لیے یہ ہمارے فقرا جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کا استقبال کیجیے سلام الیکما رب اللہ نفس الرحمٰ تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وقف جناح کا نی یہی مضمون ایک مرتبہ پھر صورت کے اندر آئے گا وقف جناح کل مل تباہ کا من المنین اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورت اسرائیل میں کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازو کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کندھے جو اٹھے ہوئے بلکہ کندھے ذرا دبا کر وقف جناح کلیمین و کل ان نظیر المبین اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھل کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کماند اللہ مختصمین جیسے کہ ہم نے نازمک کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے الزین اجاز اور قرآن قرآن کو انہوں نے بوٹیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھائی فلاں سورت تو میری ہے وہ تمہیں میں وہ تمہیں لے جاؤں گا وہ فلاں سورت جو محمد کہتا ہے وہ, وہ, وہ, وہ تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نادل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ولاب النزی بیندہ ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا اور وہ تو گویا کہ تورات, تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے اور کراتیسا تجر کراتیسا تمدونہ و تفونہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر اکیانوے تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرایت کر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلنَّهُمْ تو تیرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظ وی آگے فلاں یہ جو سورہ کی آیت نمبر تھی ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے حساب کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یا جو کچھ کہ یہ کر رہے تھے فَسْدًا مَرٌ فَسْدًا مَرٌ یہ ہے وہ آیت اب دن کے چوٹ کہی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شمخون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے معدر زار برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیر اونیا کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا واہ ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے اسمال آورس آف دی مارننگ وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے تو وہ صباہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ ہے کس کے بارے میں اتلا ہے اتلا صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا سب ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کو سفا پر واہ سباہ کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دی ہے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی میں پھر ابو نے کہا تمہارے لیے ہلاکا تو ہمیں اس کام کے لیے دماغ کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہ یہ مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا, کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی فسدا میں مشرقین تو ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجیے پرواہ نہ کی جائے ان کی ان نہ کفہ نہ کریں یہ جو استحزا کرنے والے ہیں تبصر اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی برے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ مال بیکا نہیں کر سکے گی اللہ یج ارون عمل الحاط آخرہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الحمد گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فسوف یا علام تو عن ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے وہ آئے تگ جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ انعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُ اے نبیہ میں خوب معلوم ہے صدروں کا بیمار صدر کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آسے کا سایہ آ کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے اتبا ابن نے ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بزرگ تھا خاندان آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آؤں گا علاج کرا لوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کچھ دیکھا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے آدمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورا پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر جماتے ہیں کہ یہ ابھی آئی آئیے یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی وہ لقد نہ نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے و لقد نہ لمو ان کا یزی کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فصبک بے حمد بس <رَبِّك> اپنے رب کی حمد میں اور تصویر میں لگ رہی ہے تصویر کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اطمینان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وہ کم منساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ فدہ کیجئے تصویر کیجئے حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق اللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی واب رب کا حتیاتی عقل یقین اور اپنے رب کی بندگی میں پرست میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش اندر ہی رہ میں تراش میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وہاں بدھ رب کا حت یقین اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے بارک اللہ علیہ وقت عظیم و نفال ویا کو ملایاتی رزقی حقیق